ہے اس کے بدلے میں بکری خون بہا دے دو ٹھیک ہے کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہے تو یہاں بھی تو سالث بنایا ہے جب ابن عباس یہ مسائل بیان کر رہے ہیں خارجی سب بھاگ گیا کرنے لگے دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تم کہو تم علی کافر ہے ماز اللہ وہ علی کو کافر کہتے ہیں ہے بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ پر چل رہی ہیں اس کے بعد مسائل آگے نماز کے حالت سکرنی یعنی بیہشی کی حالت میں نماز وہ تو ہے نشے کی بات نشہ تو حرام ہو گیا آپ فرمایا نماز حالت نیند میں نہیں پڑھ سکتا نیند آ رہی ہو سو جائے پھر اس کے بعد کچھ کی نماز پڑھے پتہ نہیں وہ نیند کی حالت میں اپنے آپ پر بدوائن کر رہا ہو کیا پتہ ہے اس لیے نیند کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آگے فرمایا انعب الرحمان آتی راہ راہ کو میں آتے آ گئی اللہ نے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتے اس کے اہل کو دے دو امان تو شکیل کی یہ مواد ہے امانتے حکمران حاکم بنانے کی امانت بوت ہے شورائی نظام ہے تو اس کو حاکم بناؤ جس کے امر دوسرے بھی امانت ہر قسم کی امراد ہے اس کے بعد فرمایا پلاپی اللہ واپی الرسول اور آگے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اس کے پیغمبر محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل امر کی اطاعت کرو بعد میں یہاں سے تقریریں لے لیتے ہیں تقریب کرو تمل امر کی اول کی نہیں تقریر نہیں فرمایا اتارٹی کون ہے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ساتھ لفظ عطیوں کا ہے لیکن ارد اگر کے ساتھ عطیوں کا لفظ نہیں ہے یا تو صرف باواج ہے اور کچھ نہیں ہے فرمایا اتھارٹی وہی ہے اس لیے آگے فرمایا تم فیشی فردو اللہ والرسول تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بات میں دل... کس طرف لگانا ہے اللہ اور اس کے پیغمبر محمد کی طرف لوٹا دو صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر اگر تم ایماندار ہو تو کس کی طرف جھگڑا جاتا ہو محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا ہو گیا فاتح امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پوچھو محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نو ادن کرنی چاہیے کہ نہیں پوچھو محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم فاتح نواز جنازہ میں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پوچھو محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے نہیں پڑھنی چاہیے اپنے عباس جنادہ پڑھاتے ہیں بخاری کی حدیث ہے اونچی آواز سے اور سوچ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آخر میں کیا سمجھاتے ہیں یہ تمہیں بتانے کے لیے جنازہ پڑھایا تمہیں پتا چل جائے کہ محمد کا طریقہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بر جنازہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد صلی اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب محمد علیہ السلّ کو بتا دو فلاں کسی معاشد اور مجھے تیرا رب ہونے کی قسم یہ ایماندار نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ محمد کو اپنا حق ان نہ مان لیں ذرا آپ بات توجہ سے سنی پہلے بھی یہی بات تھی ان تازاد الفی شہین پر اردو ہوئی روایب وسول ان کو ملاقات اب بھی یہاں یہی بات ہے خلا و ابدی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم خلا کہ یہ لا زائدہ ہے کلیمۃ اللہ مزید تاکیب تاکیب کے لیے زائدہ کر دیا گیا ہے لیکن امام زبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب حش و ضوابط سے پاک ہے اس میں کوئی زائد چیز نہیں فالتو چیز کوئی نہیں ہے یہاں یہ مان یہ ہو رہا ہے فلا بس یہ بات نہیں ہے کیا مانا جو واقعہ گزر چکا ہے تم جو کچھ کہہ رہے ہو بات غلط ہے بک مجھے تیرا رب ہونے کی قسم کیا کہہ رہے تم کہہ رہے ہو تم عمر کو ہم اس شخص کے بدلے میں قتل کریں گے تلوار نے مارا ہے ہم اس کے بدلے میں ماریں گے اللہ فرماتا ہے فلا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے اور دوسری بات فلا وہ کہتے مومن کو مارا ہے مومن کو مارا ہے عمر میں اللہ برماتا فلاں مومن کو نہیں مارا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے محمد علیہ السلات وسلم واب لا یؤمنون یہ ایماندار نہیں ہو سکتے ہیں تب تک حقہ یہاں کی من کفی میں شدت یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں محمد کو فیصل اور سالس نہ ماننے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر سالس نہ ماننے پھر وہ فیصلہ تو تسلیم کریں لیکن خوشی دل سے تسلیم کریں اللہ اکبر پھر اس کو تسلیم کریں کس طرح خوشی ہے دل کے ساتھ تسلیم کریں یہ باتیں چل رہی تھی اس کے بعد فرمایا اے میرے محمد علیہ ولاسلام مجھے میرا تجھ پر فضل ہے کہ میں نے تجھ کو علم سکھایا ہے میں نے تجھ کو علم دیا ہے کتاب دی ہے حکمت دی ہے وہ علامہ عالم میں نے تجھ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو تو جانتا نہیں تھا ذرا آپ اور فرمائیں مانص اللہ علیہ کتاب اب حکمت میں اس پر کتاب نے فرمائی حکمت بیان حکمت عادل کر دی حکمت کیا ہے کہتے ہیں قرآن دیا اور بیان قرآن بھی عطا کر دیا حکمت بیان قرآن کو کہتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے میرے بیگمبر محمد الرحمان میں رحمان علام القرآن خلف ال انسان علامہ البیا میں نی قرآن دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے محمد رسول اللہ کو بیان بھی سکھا دیا ہے قرآن بھی قرآن کی تفسیر آ رہی ہے یہی حکمت ہے کتاب کا میرا بہت بڑا فضل ہے فضل رض کو بھی کہتے ہیں رزق علاقول تشرف اللہ فضل جب جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا رض تلاش کرو فضل رزق اللہ کا اور یہاں فضل کیا ہے یہاں فضل ہے علم. و فضل الله کا حضیمہ میرا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے اللہ اکبر وط اللہ علیمت ہوں اگر اللہ کا فضل تیرے شامل حال نہ ہوتا تو پھر یہ کچھ ہو جاتا اللہ بیان فرما رہا ہے اللہ اکبر آگے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے حبیب محمد علیہ والسلام ان کو بتا دو فرما میرے حبیب علیہ سرات جو کوئی محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے ممنوشا فر رسول نمبا لما طبی الح الہدا ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد وہ طبیع اور سدیر مومنین اہل ایمان کے علاوہ کوئی اور رستہ تلاش کرتا ہے بعض یہاں سے بھی دھوکہ دیتے ہیں کئی لوگوں کو کہتے ہیں وہ طبی رئی وصیرین اس سے مراد اہل ایمان امام ہیں ان کے علاوہ کوئی اور وسط کرتا ہے نہیں وہاں المنین سے سب سے پہلے مقصود وہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے وہ طبی ری و سبیر اہل ایمان محمد کے صحابہ کی راہ کے علاوہ کوئی اور وسط راش کرتا ہے صحابہ کی راہ صاف ستھری ہے جو محمد رسول اللہ نے فرما لیے جو قرآن میں آ گیا صحابہ کی راہ تو یہی ہے اور کوئی راہ نہیں ماتھ وہ جدھرتا ہے پھر دیتے ہیں وہ نسلی ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے وس فرمایا یہ جگہ پھرنے کی بڑی خطرناک ہے اس کے بعد ایک اور تذکرہ کر دیا کا بھی فرمائے میرے حبیب محمد علیہ السلات ان کو بتا دو نبی کی اطاعت کے بغیر نزارہ نہیں ہے تو نبی کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کیا جا, جا سکتا کس طرح ساتھ ہی شرک کی بات بیان کر دی جس طرح اللہ کے مقابلہ میں اللہ کے مقابلہ میں کوئی اور اللہ نہیں ہو سکتا اسی طرح محمد کے مقابلہ میں کوئی اور مباح نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا جس کی بات مانی جا سکے محمد رسول اللہ کی بات چھوڑ کر کسی اور کی ماننا یہ بھی شرک رسالت ہے اللہ کی بات چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاضر روا تسلی کرنا یہ شرک ہے اس طرح جس طرح یہ بخشا نہیں جا سکتا محمد رسول اللہ کا دشمن بھی بخشا جا سکتا بمائن رسول مات مَا تَوَلَّى و ساتم وَسَاءَتْ مَصِيرًا اس کے ساتھ ایک اور بات آ گئی نمازوں کے احکام آ گئے فرمائے نماز بر وقت پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے اِنَّ قَانُتْ عَلَى وَقُومُ لِلَّهِ نماز بر وقت پڑھا کرو نماز کا وقت چھوڑ کر گزار کر جان بوجھ کر آگے کرنا بہت بڑی وابید کی بات ہے ایسے نہ پڑھا کرو نماز بر وقت پڑھا کرو بادمات ادا کیا کرو قرآن کہتا ہے میرے حبیب محمد علیہ حسلات وسلم ایماندار خالص ایماندار خالص کافروں کا تذکرہ ہم نے کر دیا اس کے بعد اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے فرمایا جو لوگ منافق ہیں منافق ان ان المنافقین اسفل من النار منافق کو جہنم کے نچلے نچلے طبقے میں جا کے جگہ ملتی ہے لاء لہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ کافروں کے ساتھ بھی ملتے ہیں قیامت کے دن جب سب کو نور ملے گا میدان حشر میں تو مسلمانوں کا نور تو کامل ہوگا کا نور دم ٹماٹا چراغ ہوگا وہ کہیں گے کہیں بج نہ جائے اللہ سے کہیں گے ربنا نا نور نورنا اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے اور یہ ایسے ہوں گے ان کو نور ملے گا بج جائے گا ختم ہو جائے گا اللہ حضور. مناسبوں کو نور ملے گا اللہ محمد رسول اللہ پڑا اس کے بعد ختم ہو گیا کام نور ملا اور بج گیا اب کیا ہے میدان اشر اندھیرا ہو گیا ہے پہلے تو ملے جلے چل رہے تھے اللہ نے الگ کر دیا اب جب الگ ہو گئے اندھیرے میں ہیں اور ایمان والوں کو کہتے ہیں ذرا ہماری طرف دیکھو اندرون نہ تمہارے نور سے روشنی حاصل کرنے ذرا ہماری طرف دیکھو ایمان والوں ہم ہمارا نور بج گیا ہے یہ چراغ ختم ہو گیا ہے ذرا ہماری طرف دیکھو محمد رسول اللہ کے مریدوں کو چراغ ملنے ہیں وہ کیا سب سے بڑا چراغ تو ہے آزائے بدو چمکدار ہوں گے چمک رہے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا بوجو ان کے چمک رہے ہوں گے اس کا چم... ان کی چمک ختم ہو جائے گی وہ کہیں گے ایمان کہ والو انظرونا ہماری طرزے کو نہ تب اس ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں اللہ کہتا ہے اب ان کے نور سے حاصل کرنا چاہتے ہو کچھ پہلے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے رہے ہو تم اب اللہ کہہ کہاؤ تم جاؤ دنیا میں پیچھے چلے جاؤ جا کر وہاں نور تلاش کرو پلتن سو دنیا میں نور نور کرتے پھر رہے تھے اب تمہارا نور بج گیا جاؤ دنیا میں واپس نور لے کے آؤ نور کون سا ہے نور صرف قرآن ہے نور ایمان ہے نور محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں ہے جاؤ واپس اب جانا کس نے ہے پھر ببئی بان کے ان کے درمیان دیوار خائل ہو جائے گی اللہ اکبر جیسے حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوزے اوسر پر پانی پلا رہے ہوں گے کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہیں حضور فرماتے ان کو میرے پاس لاؤ میں پانی پلاتا ہوں یہ جی میری امت معلوم ہوتی ہے لاؤ ان کو فرشتے آ جائیں گے اب آئے گی اے محمد علیہ لا احدث باد تجھے نہیں معلوم تیرے بعد انہوں نے دین میں کیا کچھ داخل کر دیا ہے آپ کو کیا معلوم ہے فرشتے ہانکتے ہوئے لے جائیں گے لے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ جب پتہ چلا کہ یہ بدرتی لوگ ہیں آقا فرمانے لگے اللہ سہکند سہکند لمن ویا بابادی دھتکار ہے پھٹکار ہے دور لے جاؤ ان کو جہنم کے کسی دور گڑے میں پھینک دو ان کو لمن ویا بادی جنہوں نے لائلہ پڑھنے کے باوجود تیرے دین کو بدل ڈالا جاؤ ان کو دور جہنم میں ڈال دو خدا کی قسم بداتی کی سفارش محمد نہیں فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم سفارش ان کی ہوگی توحید والوں کی جن کے گنا بھی ہیں توحید والے ہیں سنت بھی مانتے ہیں اطاعت کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کی سفارش محمد فرمائیں گے کسی اور کی سفارش نہیں ہوگی ان المافین فرمایا منافق جہنم کے نچلے گڑے میں ہوں گے اور اسلام ان کا کوئی وہاں معاون اور مددگار نہیں ہوگا اللہ سے خصوصی دعا کروائے اللہ تو ہمیں صحیح زندگی اسلامی زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرما دے منافقوں میں سے نہ کرنا صحیح مسلمانوں میں سے بنا دے جتنے احکام تو نے یہ بھیجے ہیں پرانے حکیم میں الہرمی ان احکامات کو سمجھنے کی سعادت عطا فرما دے اللہ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ ہمارے دل اور سینے کو منور فرما دے اللہ محمد رسول اللہ کا متبعی بنا دے بسم الله الرحمن الرحيم يا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وإلا حكم الله لا إله الرحمن الرحيم الله صلي على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار اللہ وہ اجیر نامن خزی دنیا واضح اللہ عالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کام عطا فرما دے اللہ خوشگان کو معاف فرما دے المین توحید والوں کو جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے العال ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے اللہ ان سے اپنے عذاب کو ٹال دے, ان کو, تال دے ان کو صحیح مانوں میں تراحت عطا فرما دے اللہ تو ہم لوگوں کو مسلمان رکھ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو اللہ قیامت کے دن بھی محمد و رسول اللہ کے جنگ تلے جگہ عطا فرما دینا الہ رعال امین اولاد نیک کر دے اللہ رمضان کی اے اللہ رمضان کے اندر جو بہت بڑی بہاریں ہیں دشوار بہار ہیں اللہ ان کو تو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ رمضان گزرے تو ہم نیک اور سالے ہوں تیرے منظور نظر بن چکے ہوں الہ العالمین ہمیں محمد رسول اللہ کا مطبع بنا دے سنت کا متبع بنا دے اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ مصرقوں کو تو زر و خار کر دے یہ اود و نظارہ اور ہندوؤں کو برباد کر دے العالمین مسلمانوں کو اقلباتا فرما اللہ ہم پر جو عذاب آ رہے ہیں ان کو ٹال دے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما دے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں آسی ہیں پاپی ہیں سطح کار ہیں ادار ہماری خطاؤں سے بڑھ کر تری مفرت رحمت ہے بخشش ہے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور ان شاء اللہ اللہ کل کے درس میں بہت بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں ذرا تیار ہو کے آیا کریں کچھ وقت دیا کریں آپ بڑا وقت دنیا کے لیے ہم نے دیا ہے صرف کیا ہے سارا سارا دن دنیا کے لیے صرف رکھتے ہیں چند گھڑیاں دین کے لیے وقف کرنے کے لیے دین کے لیے وقف فرما دیجئے اللہ راضی ہو جائے تو پتہ نہیں چند گھڑیوں کے بنا پر جنت مل جائے اس لیے تیار ہو کے آیا کریں ساتھیوں کو بھی لائے تاکہ ان کو بھی دین کی سمجھ ہو کافی کچھ باتیں اگر آگے سورت المائدہ میں آ رہی ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ذکر ہوں گی اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح میں عمل کی توفیق عطا فرمائے نفسی و نفسی بسم اللہ علیہ وبید اللہ تباب کا نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے اللہ از وجلّہ نے یہ آیت کہ اس وقت نادل فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الدا کے موقع پر اشریف فرما لوگوں سے خطاب فرمایا فرما لوگوں بات نوٹ کر لو اسلام مکمل ہو چکا دین مکمل ہو چکا ہے تمہارا دین اسلام ہے اور اللہ کے نزدیک معزز شخص وہی ہے جس نے دین کو مان لیا کسی عربی کو آجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی آدمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر آقائے کائنات علیہ السلات وسلم بہترین انداز سے خطاب فرمایا اور اس وقت آپ نے یہ بھی بات اشاعت فرمائی نوٹ کر لو اللہ ایک ہے اناحق واحد تمہارا معروف ایک ہے تمہارا نبی ایک ہے تمہاری کتاب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے جس قوم کا نبی ایک ہے الہ ایک ہے کتاب ایک ہے وہ قوم منتشر نہیں ہو سکتی اس قوم میں اختلاف و اختراق نہیں ہونا چاہیے دین ایک ہے ایک الہ والے ایک خدا والے ایک نبی والے ایک کتاب والے آپس میں لڑے بھڑے یہ بات اچھی نہیں تو اللہ آج کا وج نے یہ آئے نازل فرما کر آئے دین کو مکمل کر دیا ہے مکمل اسے کہتے ہیں جس میں سے کچھ نکل نہیں سکتا نہ اس میں کچھ داخل ہو سکتا ہے اس کو مکمل کہتے ہیں اور قیامت تک کے لیے کوئی شخص نئی بات اس میں نہیں داخل کر سکتا ہے کوئی شخص اس میں سے نکال نہیں سکتا ہے اہل کتاب میں سے ایک شخص کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے حضرت کا صحابی کہنے لگا تم عید بنا لیتے مجھے یاد ہے جس وقت محمد رسول اللہ پر یاد نازل ہوئی تھی حجرت البدا کا موقع تھا بہت بڑی عید مسلمانوں اور جمعہ کا دن تھا پہلے عید کا دن تھا تو عید بناتے معنی یہ ہے کہ اگر ہمارے پیغمبر پر ریات اترتی تو بعد میں آنے والے پیغمبر کو تو نہیں تسلیم کیا جا سکتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب ہی کہتا ہے وہ دن تھا عید کا تو محترم حضرات اتفاق اور اتحاد کی بات یہاں آ کر اللہ عبت نے مکمل کرنی ہے اب بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے اختلاف کرتا ہے دین میں نئے رستے پیدا کرتا ہے نئی باتیں پیدا کرتا ہے تو وہ سمجھیے کہ محمد رسول اللہ کے دین کو اس نے نہیں مانا ہے وہ اختلاف کرتا ہے تو اس سورہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا وطالت شکار کے مسائل بیان فرمائے سیکھا ہوا سدھایا ہوا خطہ شکار کرتا ہے معدب جس کو آداب سکھائے ہیں. تم بھیجتے ہو شکار لے جاتا ہے صحیح سالن دے دیتا ہے اپنے مالک ٹھیک ہے کوئی عرض کی بات نہیں ہے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے دے دیتے ہو مر بھی جاتا ہے کھاتا نہیں ہے وہ تو پھر ٹھیک ہے وہ بھی کھا سکتے ہو ہاں اگر اس نے کھا لیا ہے لیکن ہے زندہ اللہ ما سکتے تم ماں تعالیٰ سب اللہ مار سکتے تم جو تم ضوع کرتے ہو اس کو پھر بھی حلال ہے تمہارے لیے اگر اس نے کھا لیا ہے مر گیا ہے پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے دوسرا جانور کتا اس میں شامل ہو گیا جس لایا ہوا نہیں پھر مر گیا پھر بھی تمہارے لیے حرام نہیں ہے اللہ ربرعزت نے یہ آداب لے کر فرمائے اس کے بعد فرمایا اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہاں کو رشتہ اگر نہیں ملتا ہے تو پھر انسان ادھر جائے جائے اور نکاح کرے عرض کی کوئی بات نہیں ہے پرانے پاک نے یہ بات فرمائی ہے اور اس یہاں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورت مشرق ہو تب بھی جبکہ مشرقوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا ہے تو یہاں کیا کریں گے ہم اس کو نکاح کیسے کریں گے حالانکہ وہ مشفق ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کتابی بھی ہو اضرت عیسی کو نبی اللہ کا بندہ رسول مانتی چلے ٹھیک ہے کر تم کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن یہ یاد آت رکھنا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کے زمانہ میں عیسائی اگر آتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عیشا جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ تو پرانے زمانے سے مشرک چلے آ رہے ہیں بہرحال یہاں آ کر ایک پارٹی محدثین کی کہتی ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کر لو نکاح کر سکتے ہو اپنے دین پر قائم رہے تم اپنے دین پر قائم رہو ہر اس کی کوئی بات نہیں لیکن اگر تمہیں اپنے ہاں رشتے ملتے ہیں توحید والے اور مسلمان پھر ترجیح نہیں کوئے, پھر ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور آ گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو جانی نہیں ملتا تو تیم کر لو تیم فدیم بب سویدن تویبا تیم کر لو بیمار ہے پانی موجود ہے اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے پھر بھی تیم کر سکتا ہے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کا سر پھٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے وہ کہ مجھ پر واجب ہے کیا کروں لوگوں نے کہا پانی موجود ہے نہانا پڑے گا تمہیں اس نے نہا لیا وہ مر گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں بری ہوں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کافی اتنا ہی تھا کہ تیم کر لیتا بس گزارا ہو جائے معنی یہ ہے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے ربو کرنے سے پانی استعمال کرنے سے تو تیمن کر سکتا ہے پانی کی موجودگی میں بھی اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمن کر سکتا ہے عام لوگ بھی تو تیم کر سکتے ہیں جیسا کہ میرے خالق رضی اللہ تعالیٰ ایک شادی اور دوسرا ہے دونوں شادی سفر میں ہیں رستے میں کا مسئلہ آ گیا. تو ایک نے کہا جب تک پانی نہیں ملے گا اس وقت تک کام نہیں چلائیں گے دوسرے نے کہا ہم ٹھیک ہے مٹی کا استعمال کرتے ہیں وہ زمین پہ لیٹتا رہا جس طرح گدا لیٹتا ہے اس نے کہا غسل کی جگہ پر ہے نا کام یہ اس نے پھر نہانے کی بجائے یہ کم نا پانی تو تھا نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات آئی اس نے اتنا اتنے کافی تھا زمین پر ہاتھ مارتا پھونک مارتا مر لیتا تھا جب کر لیتا سارا کام ٹھیک ہو جاتا تھا فتح سعید اللہ نے سہولت دی ہے مسلمانوں کو اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا موسا اسلام کی قوم کو دیکھو بڑی بزدل تھی ہم نے انہیں کہا اے قوم موسا کہہ دو ان کو جاؤ تم اس شہر مقدس میں داخل ہو جاؤ تم کامیاب ہو وہ کہنے لگے منہ اے موسا ہم اس شہر میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ قوم نکل نہ جائے باہر اس شہر سے پھر ہم داخل ہوں گے انہوں نے کہا ایک آدمی دو آدمی اچھے تھے نیک آدمی کہنے لگے داخل تو ہو جاؤ اللہ نے وعدہ دیا تم کو تم کامیاب ہو جاؤ گے کہنے لگے موسا ہمارے گیز داخل نہیں ہوگی بنتا اور ابو کا فقاتیرا تو اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس قسم پر کے حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہیں تھے وہ قرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں جس انداز میں چاہے ہمیں آپ آز... آ... آزما سکتے ہیں باقی صحابہ ایسے ہی تھے پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ایمان آ گیا ایمان مالو الوسیلہ تم اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو وسیلے کی تلاش کرو وسیلہ کیا ہے وسیلہ بہت سے لوگ تو انبیاء کا وسیلہ اور اولیاء کا وسیلہ بزرگان دین کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں وہ کہتے وسیلہ یہ اللہ بھتے بنی فاطمہ بن فاطمہ کے توفیل تو ہمیں کامیابی عطا کر دے فلا نبی کے توفیل کامیابی عطا کر دے اگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی آسمان کی طرف دیکھا تو محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ کے نیچے تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جس کا یہاں نام لکھا ہے اس نبی کے توفیل نے یہ توبہ قبول کر لے تو اللہ نے توبہ قبول کر لے. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں جو لایانی باتیں جھوٹی باتیں ہیں آدم علیہ السلام مطلع قرآن نے کہا ہے آدم علام نے رب سے کلمے سیکھے توبہ کے لیے رب سے کلمے سیکھے ہیں کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے کہ آسمان پر لکھا ہوا لکھا ہے اور بنا غلم لمتا شاسرین ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو نے ہم پر رحم کیا نہ بخشا تو ہم کسارا پانے والے ہو جائیں گے اللہ نے ان کو معاف کر دیا صاف ستھری بات یہ قرآن بیان کرتا ہے اب قرآن کے سامنے دوسری بات کس طرح بن جا سکتی چھوٹی باتیں ہیں نام لکھا ہوا تھا وہاں یہاں فرما اتنا اللہ سے ڈروا بتاؤ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا نیک عمل ہے وسیلے کے معنی تو کئی ہے ایک وسیلے کا معنی بلند مرتبہ درجہ بلند اس کا معنی یہ بھی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسیلہ اے دنیا والو میرے لیے ایمان والو میرے لیے وسیلہ تلاش کرو تو میرے لیے وسیلہ تلاش کرو تلاش نہیں وسیلہ رب سے مانگو محمد کے لیے وسیلہ مانگو اللہ محمد کو وسیلہ دے آ محمد انل وسیلہ کئی ملا لوگ بھی یہاں مانا غلط کر دیتے آتے محمد علیہ رسیلہ اللہ ہم کو محمد کا وسیلہ دے یہ کہتے ہیں وہ حالانکہ بات یہ نہیں ہے اے اللہ تو دے محمد صلی وسلم کو وسیلہ وسیع کے معنے بلند مقام اونچا مقام دے محمد رسول اللہ کو سل اللہ علیہ لیکن یہاں مانا ات اللہ رب کاسیلہ یہاں وسیلے کے معنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرو قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش نیک آماد وسیلہ بنتے ہیں بندے وسیلہ نہیں بنتے ہیں یہ وسیلہ درست نہیں ہے وسیلہ میں بڑے وسیلے لوگ مناتے ہیں لیکن صرف ایک وسیلہ عمل اور دوسرا دعا نیک ولی کی ولی آدمی کی دعا وسیلہ بنتی ہے مولانا دعا فرمائی اللہ ہمارے دیواروں کو عطا فرمائے اللہ ہم سے آزاد کو ٹال دے یہ وسیلہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارش نہیں آئی قہد پڑ رہا ہے تو صحابہ نے کہا اب کیا کریں نے کہا بعض ڈیوٹی پیش کرتے ہیں میں جانا ششی کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ نے جاؤ محمد رسول اللہ کی خبر کو کھو دو چہرے انور پر چہرے کو ننگا کر دو آسمان محمد کا چہرہ دیکھے گا روئے کا بارش ہو جائے گی یا ششدی کرے ڈیوٹی حلیش ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے غلط مسئلہ ہے اللہ اکبر اور مسئلہ صحیح کیا انہوں نے کہا ہم کیا کریں کے چچا کو میدان میں لے جاتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے چچا عباس کو لیا میدان میں چلے گئے اللہ سے کہا یا اللہ انا نقوص نبی ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی آج محمد رسول اللہ میں موجود نہیں ہیں اللہ ہم تیرے پاس وسیلہ لائے ہیں بے ہم نبی ہے تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں اللہ اس کی دعا سے ہمیں تو بارش عطا فرما دے تو اس انداز یہ تو مسئلہ درست ہے یہاں آ کر بھی ایک اور بات چڑھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ ذات بنتی ہے یا دعا بنتی ہے حضرت عباس کی ذات وسیلہ ہے یا دعا وسیلہ ہے اور سارے کی والا بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے وہ کہتا ہے حضرت عباس کی بھی ذات وسیلہ نہیں ہے اگر ذات وسیلہ ہے ہو سکتی ہے تو ذات تو محمد رسول اللہ کی موجود ہے اپنے روزہ تھر کے اندر موجود ہے پھر ذات اقدس کا واسطہ دیا جا سکتا دی. یا اللہ محمد کی ذات کے تو بارش دے دے نہیں ذات کے تو بعد بات کے تو ہے اب بات تو حضور کر نہیں سکتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے پاس آپ کے چچا عباس کو لائے ہیں اور وہاں وہ لکھتا ہے کہتا تبسلو بے دعا ان عباس جناب عباس کی دعا کا وسیلہ لیا ہے صحابانی. لا لابات ہی حضرت عباس کی ذات وسیلہ نہیں بنی ہے ذات وسیلہ ان کی بندی تو محمد رسول اللہ کی بھی ذات موجود تھی بہرحال وسیلہ الوسیلہ دو فی سبیلی کیا مانا وسیلہ تلاش کرو. اللہ کا قرب تلاش کرو اور قرب تلاش کرنے کے ساتھ فرمایا وجاحد فی شبی اس کی راہ میں جہاد کرو تم محنت کرو جہاد عملی اعتبار سے جہاد مالی اعتبار سے بدنی اعتبار سے اولی اعتبار سے ہر لحاظ سے جہاد کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میدان کاغذات میں پہنچو ہر قسم کا جہاد یہاں مقصود ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا وجا فی سبیل اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایمان والو یہود و نصارا کو اپنا دوست نہ بنانا و ما يتولوا منكم فإنه منهم جو کوئی ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ ان میں سے ایک فرد ہے وہ مسلمانوں کا فرد رہ سکتا نہیں ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء آج آپ دیکھیں یہود و نصارا کس کے دوست ہو سکتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا صحابی جلیل القدر اور تورات کے حافظ اس کو معاف نہیں کیا جس کے باپ دادا کی تعریف کرتے نہیں سکتے تھے رسول اللہ صلی کے پاس عبداللہ ابن سلام آ گیا دیکھا کہ حضور کچھ ارشاد فرما رہے ہیں مسلمان نہیں ہوا تھا ارشاد سنا تو حضور کا ہی ہو گیا ارشاد کیا ہے آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں ابس سلام سلام ٹھہرایا کرو سلام کہو نہیں فرمایا آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں صبح آنا بازار میں جانا ہے کام ہے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بازار اپنے شاگرد کے ساتھ چلے گئے جا رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہوئے واپس لے السلام علیکم کہتے ہوئے آ شاگرد پوچھتا ہے حضرت ہی جی کام سا سکتی ہے فرمانے لگے بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں وہ محمد رسول اللہ کی حدیث پوری کر کے آیا ہوں افش السلام سلام پھیلاؤ سلام پھیلا کر ہوں آکا فرما رہے ہیں افسو السلام عبداللہ ابن عبلیہ کے کان لگ گئے کیا فرمانے عبص السلام سلام میں سلامتی کی باتیں ہیں جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تم پر سلامتیاں ہوں بہت بڑی بات ہے السلام علیکم عبش السلام کلام کھانا کھلایا کرو کھانا کھلانے سے دوستی پیدا ہوتی ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں آپس میں محبت کیا کرو آؤ میں تمہیں اور سکھاتا ہوں محبت کیا ہے پیدا ہو سکتی ہے اور جو سناتے ہیں محبت محبت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ تم ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو محبت پیدا ہو جاتی ہے جو ہم نہیں کھلاتے تو پتہ ہی نہیں ہمیں اس میں کون ہے کون نہیں بھوکا ہے پیسہ ہے کیا ہے آپس میں محبت اس طرح پیدا ہوتی ہے تو عام اور تیسری بات فرمایا وسیل الرحام سلہ رحمی کیا کرو تعلقات کو جوڑا کرو توڑنا نہیں ہے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں مسلو باللئی چوتھی بات فرمائی رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو من ناس لوگ سوئے ہوئے ہوں تو پھر کیا ہوگا تدخول جنت ربکم بالسلام تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے سلام سے بات شروع ہوئی سلام تک پر اختتام پذیر ہوئی سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ سلہ رحمی کرو اور تم وسلم صحابی کہتا ہے محدثین کہتے ہیں یہاں لکھتے ہیں بھیا قلم کہتے ہیں چار تو باتیں ہیں گر کی کتنی بڑی زبردست باتیں ہیں ان سے جنت ملتی ہے کس طرح سلامتی کے ساتھ سلامتی کیسے بات توجہ سے سُنیے مرنے لگتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے ماؤ کی قبر میں بڑی ہال ناکیاں ہیں حسر میں بڑی وحشت ناکیاں ہیں بڑے خطرناک مراحل آتے ہیں تو وہ صحابی اور محدثین بھیا قلم لکھتے ہیں اگر ان چار باتوں پر عمل کر لیا جائے رب کے پیغمبر نے فرمایا جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے معنی یہ ہے موت سے لے کر جنت نے داخلے تک کوئی تمہیں محجد نہ کی اور, اور نہ کی سامنا کرنا نہیں پڑے گا لیکن اگر کہ تمہ ان پر عمل پیرا ہو جاؤ تو کتنی بڑی بات ہے تدخلو جنت ربکم بسلام محمد رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ والہ وسلم سلامتی کے ساتھ جاؤ گے مرتے دم جب فرشتہ اجل آتا ہے وہ اکر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامتی کی بات آ جب تم قبر میں جاتے ہو پھر وہاں جا کر মুনکر نقیب ا جاتے ہیں وہ تمہاری شکل و صورت دیکھنے کے بعد باطن سننے کے بعد کہتا ہے یہ کوئی محمدی ہے صلی اللہ علیہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ بات سو جاؤ نم کنو مت اروس جس طرح نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے اس کو کوئی نہیں جگاتا اللہ آلیہ اللہ اس کے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہی جگاتا ہے فرمایا قیامت تک سو جاؤ آرام کے ساتھ پھر حشر میں بھی محمد و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے جگہ مل جاتی ہے پھر صحابہ کے ساتھ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلہ مل جاتا ہے تد کلو جنت اور عبد محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے فرمایا یہود نصارہ سے دوستی نہ کرنا جو ان سے دوستی کرتا ہے ان کا کوئی فرد بن جاتا ہے امت محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آج بڑے بڑے لوگ تمہارے حکمران ان سے دوستی کرتے ہیں ان کے تابے فرمان ہیں محمد رسول اللہ کی بات کو چھوڑا قرآن کی بات کو چھوڑا یاد رکھیے نبی کے حدیث کو چھوڑ کر قرآن کی بات کا انکار کر کے بندہ مسلمان نہیں رہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہیں جو یہود نشارہ کی بات مانتے ہیں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں مارتے ہیں خطر و ہار کا بازار گرم کرتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے یہودیوں کے تابے دار ہیں محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا ہے اس میں تو یہ بات ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا مسلمان مسلمان کا خیر کا ہوا کرتا ہے پھر اس کے بعد اور مسائل چلتے چلتے آخر میں پہنچے ذرا مختصر کر کے بات کر دیتا ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ حادثے میں چلے گئے وہاں جا کر نجاسی کو پتہ چل گیا کہ کوئی محمد رسول اللہ کے ساتھی یہاں آئے ہیں نجاسی کو کسی نے بتایا کہ مسلمان عضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین توہین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عیشا تو عبد ہے غلام ہے عیسیٰ یہ لفظ انہوں نے جا کر بتایا عیشا کی توہین کرتے ہیں ان کو پکڑو پتا کرو انہوں نے بلایا بلا کر ان سے کہا باقی مسائل ہوتے رہے باتیں ہوتی رہیں ان سے کہا تمہارا عیسیٰ اور ماں مریم سے کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ تو وہاں حضرت جعفر نے سورت مریم کی تلاوت فرمائی سورت مریم کی تلاوت کی ادھر تلاوت ہو رہی ہے ادھر نجاشی بادشاہ ہو رہا ہے سن کر وہ کہنے گا کہ اللہ کی قسم انجیل میں تو انجیل میں بھی تورات میں بھی اس سے بہتر عیسائی علیہ السلام اور اس کی ماں کی عزت کی بات کوئی نہیں ہے جو اس میں ہے اتنی تقریم کہیں بھی نہیں ہے جو یہاں ہے ایک وقت آیا کہ نجاشی مسلمان ہو گیا لیکن محمد رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکی نجاشی مسلمان ہوا وہی مر گیا میرے آپ کا محمد رسول اللہ صن نے صحابہ کو بلایا آؤ جنازہ پڑھتے ہیں نجاشی کا صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صولہ وسلم کے پیچھے سب بانی جس طرح ہم سب باندھتے ہیں میت پر ایسے سب بانی جیسے میت پر سب باندھتے ہیں تشبی کے ساتھ اگر میت آگے ہوتی تو کبھی نہ کہتے ایسے سب والی جیسے میت پتھر تو میں یہ پہلے سامنے نہ انسان میرے نہیں ہے بات کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کے سامنے تھی صلی اللہ علیہ وسلم سلام. یہ باتیں غلط ہیں ساری کیا کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کا خاصا ہے. خاصا وہ کہتے ہیں خاصا اس کو کہتے ہیں ما یوجد فی یو لا یوجد فی غیر خاصا اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں ہو دوسرے میں نہ ہو اگر محمد رسول اللہ کا خاصہ تھا نواز جنازہ غائبانہ تو صحابہ نے کیوں پڑھا اگر صحابہ نے پڑھ لیا تو خاصا نہ رہا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھائی یہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ رائبانہ پڑھایا کئی توجیحات ہوتی ہیں اس کے اپنے ملک میں پڑھنے والا نہیں تھا کسی رنگ نے پڑھایا پڑھایا تو ہے نا رائبانہ جنازہ رسول اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال یہ باتیں سامنے آتی ہیں اس کے بعد پھر شراب کی حرمت اور اس کے بارے میں مکمل حرمت کی بات حج یہ نجس ہے اس سے بچ جاؤ تم پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے پھر آخر میں حضرت ساری اسلات اسلام کی باتیں پھر چلتی ہیں یہ عیسائیوں کی باتیں چلتے چلتے کتابیوں کی پھر حضرت عیسیٰ استاد السلام کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں عیشا استاد کو اپنے دربار میں حاضر کروں گا اور کہوں گا عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و من دون رونی مجھے اور میری ماں کو تم اللہ کے سوا معبود بنا لو عیسیٰ تو نے کہا تھا یہ اللہ اکبر کتنی اہم بات ہے عیسیٰ لفظ کا بردام پر کب کے تاری ہے یہ کیا ہو رہا ہے آنت اے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و من دون اللہ, اللہ اکبر عیسیٰ کہیں گے کہ نہ یا اللہ سبحان اللہ نہ پور مجھے کوئی حق نہیں ہے ایسی کہہ سکتا ہوں اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو جانتا ہے تارم معافی نفسی اللہ میرے دل کی بات تو, تو جانتا ہے بلا عالم معافی نفس میں نہیں جانتا تے دل میں کیا ہے اللہ عیسار صاحب اللہ کے ہاں اپنی برات پیش کر رہے ہیں ما لہم اللہ ما تم عبادت کرو میرے رب کی اور اپنے رب کی میں نے بھی یہ کہا تھا جب تک ان میں تھا میں ان پر گواہ تھا پلم تو جب ت نے مجھے فوج کر لیا پھر تو ہی ان پر نگران تھا، میں نہیں جب تک ان میں تھا میں تب کے معنی بہت سے کرتے ہیں فوج کر لیا وہ قادیانی امت تو یہی مانا چاہتی مار لیا حضیثہ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو مار لیا تو مال کے معنی یہی کرتے ہیں عیسائی اصلاح السلام اللہ کے آسمان پر اٹھ گئے ہیں زندہ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے فوت ہوئے ہیں کیسے روح جسم سمیت آسمان پر لے گئے ہیں اللہ کہا وبی المتفی منا اللہ فوت کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت بھی اور فوت کرتا ہے جب سوتے ہیں اس وقت بھی فوت ہی کرتا ہے اللہ یہ مانا قبض کرتا ہے اللہ قبض کر لیا ہم نے عیسائی کو عیشا دوبارہ آئیں گے اور آ کر اللہ کا دین پھیلائیں گے محمد رسول اللہ اللہ کے دین کو پھیلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام آفرت کی قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب محمد علیہ وسلات وسلام آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی واقعات ہم سکھا رہے ہیں فضور بھراتے ہیں میں پھر یہی کہہ رہا ہوں اللہ کو اے جیسا کہ میرے بھائی عیسیٰ نے کہا ان تو عزب ہوں ساری ساری یاد سجدے میں محمد رسول اللہ پڑھتے رہتے اگر اللہ تو ان کو سزا دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں تیرے ہاتھ کو پکڑ نہیں سکتے ہیں وہی تب سے اگر تو ان کو معاف فرما دے تب بھی تیری رحمتیں ہیں تیری بخش ہے وہی فراق ہے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں بھی حضور اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اللہ ان تغفر تغفر تقرر جمع اللہ اگر تو ان کو معاف کرنا چاہتے تو سب کو ہی معاف فرما دے ایو ائی علماء ہمارے بند ان تیرے بندوں میں سے کون سا جس نے گناہ نہیں کیا اللہ اگر معاف کرتا ہے گناہ سارے ہی کرتے محمد رسول دعا فرما رہے ہیں تو بہرحال تھوڑا حکیم نے ہماری رہنمائی میں کوئی کثر نہیں اٹھا رکھی ہے جو دنیا کے موجودہ حالات چل رہے ہیں تمام حالات میں مکمل طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے سارا دین رکھ دیا ہے اگر ہم نہ مانیں تو ہماری مرضی ہے عذاب آ رہے ہیں مسجدوں میں وہی بات ہے رونق نہیں آ رہی عذاب اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں دنیا مر رہی ہے کوئی تیس ہزار چالیس آزار کہتا ہے لاکھوں کی تعداد میں دنیا مر گئی دبے ہوئے ہیں کئی ایسے ہیں سیر کہ وہ ابھی زندہ ہوں لیکن ان تک ان تک مدد نہ پہنچے وہ کس انداز میں تکلیف کے ساتھ مر جائیں لیکن جہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے سبق حاصل نہیں کر رہے ہم اللہ ہمیں دین کی سمجھ آتا فرما دے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کی بات العالمی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے ہم مسلمان ہیں مسلمان سے محبت کرنی چاہیے حضور دے تمام کائنات کے مسلمان کل جسد دل واحد ایک جسم کی طرح ہے اگر چھوٹی سی انگلی کو تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم ساری رات نہیں سوتا ہے ساری رات آنکھیں نہیں سوتی جسے ہمارا ہم تو یہ تو ایک جسم کی مانند ہے اگر کسی مقام پر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے ہم اگر ان کی تکلیف کے اندر ہم دردی نہیں کرتے ہیں تو ہماری مسلمان ہی کیا ہے میرے بھائیو جا بیدار ہو جائیے یہ قیامت کی بات ہے یہ مرنے کی بات ہے موت کا کو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے کوئی لمحہ بھی کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے اللہ سے ہمیشہ کے لیے معافی مانگنی چاہیے تو کرنی چاہیے مال کو خرچ کر دو ان زلزلے والوں کے لیے مال کو خرچ کر دو مر گئے ہیں جو پیچھے ہیں مصیبت زدہ ہیں ان کے لیے مال نکالو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ مال ان کا وہی دفن ہو گیا جہاں دفن ہو گئے وہی پڑا رہا مال ہمارا مال بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا ایک آدمی بہت بلڈنگ بناتا ہے کلوڑوں پہ سف کرتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی قدم اندر داخل کرتا ہے खत्म ختم ہو جاتا ہے مال تو یہاں رہ گیا آپ آگے چلا گیا وہاں کیا ملے گا یہ مال نہیں اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا کام آئے گا اعمال کام آئے گے وہاں تیری عبادت کام آئے گی یہ کام نہیں آئے گا حضرت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو تین حصوں میں سمجھ لو ایک وہ جو کھا دیا. سنا کر دیا پہن لیا وہ سیدھا کر دیا ایک جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا محمد رسول اللہ فرماتے جو اللہ کی راہ میں دیا وہ تیرا ہے ماں باقیہ فاو والے بارا جو باقی رہ گیا بارسوں کا تیرا اس میں کیا ہے بھائیو ہمیں مل کر اس سلسلے میں ان کی معاملت کرنی چاہیے ہمیں بھی آفت یاد رکھنی چاہیے جب دلزلہ آ رہا تھا کیا پتہ بھی جھٹکا بڑا جھٹکا سفر لگ جاتا ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا کوئی ایسی بات نہیں ہے آفت یاد کر کے ہمیں ان کی معاملت کرنی چاہیے اور صرف اس لیے کہ اللہ ہماری آفت بہتر کر دے اللہ دنیا میں بھی ایسی آزمائشوں سے ہمیں اللہ بچا لے محفوظ رکھے دعا فرمائیں وہ جو بےچارے تکلیف زدہ ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو کاٹے اور ہمارے دل میں رحم فرمائے رحم قابل فرمائے ہم تم کے لیے کچھ کوش کوشش کریں یا وقت ہم تمارے وحم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ مجید واہم واہی والی الجید اللهم نصر الإسلام والمسلمين وصر الكفر والكافرين اللهم آت أنفسنا تقراها وزكيها غانت خير من ذكاها ومولاها وظليها اللهم إنا نسألك العافية والموافاة في دنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاة والغنى ونعوذ بك من البرس والبرون والجزام ومن سيء الاسقام يا حليب يا كريم اللهم اشفر الله روانا ورد المسلمين اللهم اكفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأ عبرات ابرا خان تسمیر علیم الحر عالمی جو مصیبت زدگان زندہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے الر عالمین ان کی مشکلات کو حل فرما دے الرعال جو ہم ہیں یہاں بیٹھے جن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی اللہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ نے اس سے عجرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ نے مسلمان سچا بنا دے قرآن سن کتاب فرمان بنا دے العالمین مصیبت زدگان کی مصیبتیں تو کار ان کی حالتوں کو تو پوری فرما دے اے اللہ ان کی ضروریات کو تو پوری فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اللہ ان کو دوبارہ زندگی دی ہے تو زندہ رات سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما دے اللہ مسلمان مسلمان آن عالم کو حلبہ اطا فرما دے اللہ مسلمان علی عالم کو غربہ عطا فرما دے عزت عطا فرما دے ان کی عزت کو بحال فرما دے اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر دے ہندووں کو تباہ و برباد کر دے مسلمانوں کے خلاف سالس شکرنے والے ہاتھوں کو اللہ کو تباہ و برباد کر دے ربنا تقبل منا اینکا انتا سمیر علی متبالینا اینکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبی خیر محمد علیہ وصحبی اجمائینا علیہ الحمدللہ فالحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شيء في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجاج الظُّلُمَاتِ ونور ثُمَّ الفرو كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ محترم حضرات سورت الانعام کے بارے میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسی صورت ہے جو مکہ میں ایک رات میں مکمل صورت نازل ہوئی بڑی صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے جو ساری کی ساری بیت وقت اتری ہے ابن عباس بیان کرتے ہیں ربی اللہ کا سورہ جم لتن لئی لتن بے بمکہ مکہ میں پوری سورت ایک رات میں اتری واحلہ سب الف لن لہم زجن الب تصبیح جب یہ صورت آئی اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اترے اور وہ تمام کے تمام فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے ان کی آواز کی ایک گونج فرمایا سبحان عظیم دو مرتبہ پاک ہے میرا رب عظمت والا پاک ہے میرا رب عظمت والا فخر رسا جدید آکادی سجنے میں گر پڑے اس صورت میں بہت کچھ باتیں ذکر ہیں عقائد ہیں انسان کا آغاز ہے اللہ کی قدرت کے بے شمار مسائل عقائد کے ساتھ ساتھ اسلح احوال کی باتیں ہیں انبیاء کے تذکرے ہیں اور پھر واریت کا ذکر ہے پھر تمام راہوں میں سے کون سی راہ سچی ہے اس کا بھی ذکر ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پرانے پاک اتر رہا ہے نبوت کا اعلان فرمایا مکہ والوں نے کہا فرشتہ کیوں نہیں آیا نوری کیوں نہیں آیا اللہ نے فرمایا بلا اجالنا ہو ملا کل اگر ہم نوری فرشتہ بھیجتے تو اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجتے ولا بسنا عل مای البس پھر ان کا مغالطہ ویسے ہی قائم رہتا یہ کہتے کہ یہ دوتر اوپر سے بشر ہے اور یہ ہم نہیں تسلیم کرتے یہ نور نہیں اوپر سے بشر ہے اندر سے بھی بشری ہے اصلی صورت میں نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یہ مسئلہ پھر جوں کا توں رہ جاتا اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت ان کو دکھا دے لقبی الامر پھر معاملہ صاف ہو جاتا یا مر جاتا برداشت نہیں کر سکتے تھے لا محالہ ہم نوری کو بھی خاکی صورت میں دیکھتے اور اس کا آغاز صورت کا اس بات سے ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے آزمان و زمین کو بنایا وجہ ظلمات و اس نے اندھیرے بنا دیے اور روشنی بنا دی پھر بھی کافر لوگ رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر رہے ہیں سمل كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ مانا یہ ہے آسمان زمین کو پیدا کرنے والا اس کے سوا کون ہے کوئی بھی نہیں ہے کسی کی شراکت نہیں ہے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر یہ تاریکی اور نور یہ روشنی پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اور تاریکی ظلمت یہ بھی اسی نے بنائی ہے ایک طرف یہ رات کا اندھیرا ہے اور دوسری طرف دن کی روشنی ہے یہ بھی مقصود ہو سکتی ہے ایمان اور کفر بھی مقصود ہو سکتے ہیں رات کا اندھیرا دن کی روشنی ہے یہ کس نے بنائی ہے اللہ نے فرمایا پرانے حکیم میں اللہ عبر عزت نے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجیے آپ اغائی تم بتاؤ تم مجھ کو اغائی تم خبر دو تم مجھ کو ان جعل اللہ علیکم اللیل الى اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دے من اللہ غیر اللہ پھر اور اللہ کون ہے اور معبود کون ہے جو روشنی لا سکے ہمیشہ رات مسلط کر دے تم پر تو ہے کوئی روشنی والا دن چڑھانے والا روشنی لانے والا کوئی بھی نہیں ہے کل اروائی اے میرے حبیب محمد فرما دیجیے خبر دو تم مجھ کو اروائی تم انجار اللہ علیکم اگر اللہ رب تم کو تم پر دن کو ہی مسلط کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے من غیر اللہ بلیل تسکنون نسی کون ہے اللہ کے سوا معبود جو رات لا سکے دن جس رات میں تم دن کے تھکے ماندے آ کر آرام کر لو ہے کوئی hey اور مایا وہ میری رحمت ہی جلالاکم اللیل و النهار لتسکنو فیه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون یہ تو میری خاص رحمت ہے خاص عنایت ہے کہ میں نے رات بھی بنا دی دن بھی بنا دیا رات میں تم آرام کرتے ہو ماہو اسراحت رہتے ہو اور دن میں تم کمائی کرتے ہو کام کرتے ہو یہ میری رحمت ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن میں نے اپنے اپنے وقت پہ سارے کام کر دیا فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین بنائے اور اس نے جاڈ ظلمات نور روشنیاں بنا دی اندھیرے بنا دیے پھر اس سے ایمان اور کفر کی بات بھی آ گئی ہے ایمان ایک نور ہے اور کفر ایک اندھیرا ہے اس کے بعد آگے چل کے فرمایا میرے حبیب علیہ حسرات سراب جب آپ اس قسم کی تبلیغ کریں گے توحید کا آواز سنائیں گے کائنات کو ایک رب کی طرف بلائیں گے دعوت دیں گے تو پھر کیا ہوگا تکلیف پہنچے گی مسائب آئیں گے مشکلات آئیں گے پھر یاد رکھئے, مشکلات یہ ان کی طرف آئیں تو بھی آ سکتے ہیں لیکن میں اگر کسی کو مشکل میں پھنسا دوں کوئی اس کو آرام نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہی یہ سب سے پہلے مخاطب کر کے فرمایا وہیں ہم سسک اللہ ہوگی تو انفلا کاشف اللہ اللہ اگر اللہ تجھ کو ہے میرے پیغمبر تکلیف پہنچا دے تو کائنات ساری تیری ساتھی بن جائے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری تکلیف کو دور کر سکے اللہ صرف میں ہوں جو تکلیف کو دور کر سکتا ہوں اور وہی امسز کا بخیر کا اللہ بخیرن اگر میں راحت اور آرام پہنچا دوں بھلائی پہنچا دوں تو یہ بھی میرے اختیار میں سارا زمانہ تیرا دشمن بن جائے میں تجھ کو بھلائی سے نوازنا چاہوں میں نے تجھ کو بلائی سے نواز دیا نبی بنایا رسول بنایا صاحب کتاب بنایا خاتم النبی بنایا سید ابو دی آدم بنایا کون ہے جی اس بات کو کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں نے بھی آ کر یہ آواز سنائے ہیں بہت کچھ کیا من قبل. تم سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے ہیں لیکن یاد رکھیے اے میرے حبیب سلمانسو کی جب ہم نے ان کو جو نصیحت کی تھی اس کو بھول گئے نصیحت کی مانا پھر بھول گئے جیسے ہم نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا حریش پیغمبر کا پتا ہی کوئی نہیں کہا ہے فلما نسو کی رو جب وہ بھول گئے سب کچھ فتح نہ ببو بک الش پھر اور ساتھ ساتھ آزمائش ہم نے بھیج دی پھر ہم نے تمام نعمتوں کے دروازے بھی ان پر کھول دیے لوگ پھر بد مست ہوتے ہو تو ہوتے چلے جاؤ فتح علیہ مبو بک الشعی حت ادا فری ہوا تو تک جب وہ بد مست ہو گئے ان اس و نعمت میں بغتتن ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اللہ فیضا ہوں مبلسون تو اس وقت تو نا امید ہونے لگے پرانے حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ عزت نے بات بتائی ہے فرمایا میرے حدیف اللہ كانت مطمئن ایک اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی اہل بستی کی وہ مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے یہ یا تیار ہر طرف سے رض آ رہا تھا دولتیں آ رہی تھی فقر فروت بےحم اللہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا نہ شکری کر دی انہوں نے فکافا وقت دماغار اللہ نے پھر ان پر بھوک مسلط فرما دی بھوک کا لباس چکھا دیا اللہ نے ان کو اور دشمن کا خوف مسلط کر دیا یہ اللہ ابو کی بات ہے اللہ کہتا ہے جب میں نعمت دیتا ہوں لئن شکر تم لذیذ اگر تم میرے قدردان بن جاؤ تو میں بہت زیادہ نعمتیں عطا کر دیتا ہوں اے میرے حبیب علیہ ایسی کے دور میں جو آپ کے قریب آتے ہیں اہل ایمان اے میرے پیغمبر ان کو پیچھے نہیں ہٹانا آپ نے حریش شریف میں آتا ہے محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر آیا کہنے لگے ہیں محمد علیہ السلام ہمارے لیے ایک علیحدہ مدرس قائم کیجیے بعض کی ان بسیدہ کپڑوں والے بدبو پسینے کی آتی ہے ان سے کام کاج والے محنتی لوگ مشقتی لوگ ان میں بیٹھ کر ہم کمارا طبقہ بال رسی نے یہ ہمارے شاید آنشان نہیں ہے ہمارے لیے الگ مجلس قائم کر دیجئے محمد رسول اللہ وسلم نے سوچا چلو کافر کوئی بڑا مسلمان ہو جائے گا تو پھر فائدہ پہنچے گا دین کو ان کو علیحدہ بھی ٹائم دے لینے کی بات کر لیتے ہیں آسمان والے نے آواز دی اے میرے پیغمبر محمد ولاد روبہ اے میرے حبیب محمد علیہ السلات جو صبح شام میری رضا جوئی میں لگے ہوئے میری رضا کی تلاش میں لگے ہوئے صبح شام میں ان کر رہے ہیں دین میں آ گئے ہیں اے محمد ان کو اپنی آنکھوں سے پیچھے نہ ہٹانا اللہ دوسری دوسری آٹنیاں ولاد اے میرے پیغمبر محمد علیہ اللہ ان سے آگے بڑھا کر ان سے اپنی نگاہوں کو آگے بڑھا کر کسی اور طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرنا یہ تیرے پروانے ہیں ولا تاز نہ دنیا ولا تو پیر من اور تبا و کانو روپا اے میرے پیغمبر علیہ الاتو السلام آگے ان سے نگاہ بڑھا کر دنیا چاہتے ہیں آپ آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہوا ہے ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہے ان کے دل بھی ایمان سے دور ہیں وہ خواہشات کی پرستش کرتے ہیں وکن امر فروخہ حد سے بڑے ہوئے ہیں یہ لوگ اے محمد علی السلام ان کی بات کی طرف مت جائیے اس کے بعد ایک اور بات آ گئی نبی کی طرف وہی آتی ہے وہی کو یہ, یہ مت سمجھنا کہ یہ علم غیب ہے نبی عالم الغیب بن جاتا ہے نہیں غیب میرے پاس ہے وحی آئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بابو کئی فکران بد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہے کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز کیسے ہوا وہی آئی وہی سے ہر محد نے اپنی سمجھ کے مطابق کسی نے کتاب الائیمان سے کتاب کا آغاز کیا کسی نے کتاب الطہارت سے کتاب کا آغاز کیا ہے کسی نے باب اتباع سنت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے باب کا آغاز کتاب کا آغاز کیا ہے لیکن امام بخاری کوئی کتاب ایمان سے شروع کرتا ہے لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ امین فی حدیث اس نے کہاں سے شروع کیا باب ان کے فقین بد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آغاز وہی کیسے ہوا وہی سے کتاب کا آغاز کرتا ہے کیوں ایمان ہو تہارت ہو یا دین ہو اتباع سنت ہو کچھ بھی ہو سب کا دار و مدار کس پر ہے وہی پر ہے وہی کے ذریعے سب کچھ آیا ہے اور یہ بات ثابت کرتی بخاری نے کہ نبی کو وحی سے تعلق ہے وہی کے بغیر نبی بول سکتا نہیں وہی آتی ہے تو بولتا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے علامہ میں ذکر کیا ہے سند کے ساتھ وہ کہتے ہیں کسی نبی پر بارہ مرتبہ آئے ہیں کسی پر چالیس مرتبہ آئے ہیں وہی لے کر کسی پر چند مرتبہ دس مرتبہ آئے ہیں کسی پر کتنا آئے ہیں لیکن کائنات کے سرتاج امام اعظم سید مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سال کے دور میں تیئیس سال کے دور میں چوبیس ہزار مرتبہ جبریل آیا ہے چوبیس ہزار مرتبہ جبریل آیا تیئیس سالہ نبوت کے دور میں اگر سب کچھ پہلے ہی علم ہو تو نبی کہہ سکتے تھے تو ایک بات کا مجھے علم ہو گیا مجھے خبر ہو ہوگی آپ پھر آ کر وہی خبر سناتے ہیں. پیار میں نے پہلے سن لیے مجھے پتا ہے پھر دوبارہ آپ سناتے ہیں پھر میں, سی سناتے ہیں جب نہ کر میں, میں نے کہا پہلے, سن چکا ہوں اور جب پہلے ہی علم ہے چوبیس ہزار مرتبہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ہے نہیں چوبیس ہزار مرتبہ بلکہ جب نہیں آتا تو پیغمبر حیران اور پریشان ہوتے ہیں پریشان ہے کہ میں کل کو وعدہ کر رکھا تھا جواب دینے کا کیا بتاؤں گا اب یہاں ایک اور غیر کی بات آ گئی اور ایک ساتھ قدیم کا ایک عقیدہ تھا کیا وہ کہتے ہیں اللہ جب کسی چیز کو پیدا کر دیتا ہے تو اللہ کل کو جانتا ہے اجزا کو نہیں جانتا کل کا علم ہوتا ہے میں نے درخت پیدا کیے ہیں نیم کے درخت اتنے پیدا کر دیے ہیں اس کو پتہ نہیں اس کی شاخیں کتنی ہے اس کے پتے کتنے ہیں اس کا کیا کچھ کتنا ہے ٹکر کے پتے ببول کے پتے کتنے ہیں اس درخت کے کیا کچھ ہے اللہ کو یہ بات کا علم نہیں ہے اس کو کل کا پتا ہے اجزاء کی خبر اللہ کو نہیں قدیم یونانیوں کا علم تھا آج کل بھی ایسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں اللہ جھوٹ بھی بولتا ہے بھول بھی سکتا ہے معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہیں لیکن یہ قدیم یونانیوں کو رد کر رد کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو مفات غیب, غیب کی چابی کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس لایا لمحہ اس کے سوا ان کو جانتا کوئی نہیں جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ سمندر میں ہے دریاؤں میں ہے سب کچھ کا علم اس کو ہے سن إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین اللہ کہتا ہے وَمَا تس کتم واقعات فیض علمات بم ولاد ہے اللہ کہتا ہے کہ کوئی درخت کسی کا پتہ کہیں نہیں گرتا ہے اور کوئی دانا زمین کی تاریخوں میں چھپ نہیں جاتا ہے کہیں کوئی پتہ نہیں گرتا کوئی دانا کہیں نہیں گرتا ہے کوئی رقم و یاد ہے مگر اللہ کے علم میں سب کچھ ہے وہ یونانی کہتے تھے پتے کا علم نہیں اجزاء کا علم نہیں ہے اللہ کہتا ہے مجھ کو پتے کا علم ہے کہ یہ بالوں سے باریک پتے بھی ہیں ایک ایک درخت کو کروڑوں پر پتے لگ جاتے ہیں کروڑوں اربوں خربوں پتے لگ سکتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے ایک ایک پتے کی خبر ہے میں ایسا خدا نہیں جو بھولنے والا ہوں میں جاننے والا خدا ہوں اے محمد علیہ السلات وسلام مجھے ایسے خدا نے علم عطا کیا ہے قرآن عطا کیا ہے میں نے علم کا خزانہ تجھ کو عطا کر دیا ہے اے محمد علیہ السلط وسلم اس کے بعد فرمایا اے میرے حبیب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تجھ کو اپنے علم کے خزانے عطا کر دیے ہیں غیب میں ہی جانتا ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں کسی نبی پر ساری کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہوں اللہ نے آگے ذکر کر دیا علی کنوری ابراہیم ملکو تسما ہم نے ابراہیم پر ساری کائنات آیاں کر دی سامنے کر دی ابراہیم علیہ اساتو اسرام پر ابراہیم دیکھو پوری کائنات تیرے سامنے ہے اللہ پردے ہٹا دیے اللہ نے ابراہیم علیہ سلاط و سے سبحان اللہ اب اس لیے ہٹائے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ عرش والا اللہ اللہ ہے وہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے ولی الم قریم اس کو یقین کامل ہو جائے اپنی قوم کو سمجھا سکے اب سمجھانے کا ڈھنگ کیا ہے رات اٹھے دیکھا ستارہ کہنے لگے ہاضا ربی وہ میری قوم بات سن دراؤ یہ دیکھو ستارہ چمک رہا ہے ہاضا ربی تمہارے بقول یہ میرا رب ہے بات یوں ہو رہی ہے یہ نہیں کہا ابراہیم نے یہ میرا رب ہے نہ تمہارے بقول یہ میرا رب ہے نبی شرکیہ کلمہ زبان سے نہیں ادا کر سکتا ہے یہ ہے میرا رب تمہارے بقول والا جب بج گیا تاریخیوں میں چھپ گیا پھر فرمانے لگے جب بج جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی ذات تو قائم نہیں لگ سکتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے فلما رؤ القوم ربازغن قال هذا ربی فلما افل قال العلم يهدنی ربی لأکونن من القوم الظالین جب چاند چرحا فرمانے لگے یہ تم بھلا نظر آتا ہے سب ستاروں پر حاوی ہو گیا یہ میرا رب ہے فلما افل جب وہ بھی غائب ہو گیا قال لا اله الا يهدني ربي لا ثمنا من القوم الضالين رب تو کوئی اور ہے یہ رب نہیں ہے رب کوئی اور ہے جو اس کو چلااتا ہے غائب کر دیتا ہے لا اله اگر میرا رب میری جہنمائی نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا فرمانے لگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب اس تھوڑی سی دیر کے بعد پھر سورج چا آیا بازے بڑا چمکدار ہے تمام سیارے سیارے جتنے لیے سب غائب کر دیے سب پر اس کی روشنی غالب آ گئی کہنے لگے خاضہ ربی یہ میرا رب ہے خاضہ اکبر یہ بہت بڑا ہے فرما افلت یہ بھی غائب ہو گیا قومی بری اما تشریق فرمانے لگے میری قوم جو تم شیک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں سمجھانے کا کیسا پیارا ڈھنگ ہے تم اس کو خدا مانتے ہو یہ بھی غائب ہو گیا تم اس کو خدا مانتے ہو یہ بھی غائب ہو گیا تم سورج کو خدا مانتے ہو یہ بھی غائب ہو گیا جو اپنی ذات کو قائم نہیں رکھ سکتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو وہ خدا کیسے ہے میرا رتبو ہے اللہ لا الہ الا اللہ الحیوم جو زندہ اور قائم رہنے والا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب محمد علیہ السوات وسلم یہ دین کا مسئلہ بنیاد ہے تو ہی دین کی بنیاد ہے اس میں اگر کوئی شخص معاملے کو خلط مدد کر دیتا ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملاتے ظلم کو ایمان سے خلط مدد نہیں کرتے ہیں صحابہ گبراہ اللہ فرمایا ان کے لیے امن ہوگا قیامت کے دن یہی ہدایت یافتہ ہے صحابہ گبراہ کہ لفظات یاری حدیث میں کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو کام بگڑ گیا حضور نے فرمایا جو تم ظلم سمجھو وہ نہیں ہے اس سے مراد ظلم شرک ہے اللہ یل بسوئی مانا ہوں گے ظلم جو لوگ ایمان لائے اور خلط منت نہیں کیا شرک کے ساتھ ایمان بھی لائے مشرق بھی ہو گئے بسوئی مانا ہوں گے ظلم یہ لوگ ہیں قیامت کے دن امن میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے ایک حدیث بخاری کی یہاں پیش کی جاتی ہے کہتے ہیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق لوگ پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کہتے ہیں محمد اکرم علی ساتو نے فرمایا میں اپنی امت پر شرک کا ڈر نہیں کرتا میری امت میں اب شرک نہیں ہو گا۔ یاد رکھی حدیث پیش کرتے ہیں مشرق پیش کرتے ہیں حالانکہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لاتے ہیں ایمان لانے کے بعد بہت سارے مشرق ہو جاتے ہیں بہت سارے ایمان لانے کے باوجود مشرق ہیں ایمان لانے کے باوجود کیوں سب کیا آخر میں پڑھ لیجئے ایمان لانے کے باوجود اکثر مشرق ہوتے ہیں تو یہاں کیا ہے حریث میں آتا ہے میں نے اپنی امت پر مجھے خطرہ نہیں شرف کا کوئی مشرق نہیں ہوگا قیامت تک لیا حالانکہ یہ لوگ مشرق ہیں ظاہر باہر مشرق ہیں میرے پاس یہ بات آئی حافظ آباد میں ایک مناظرہ شروع ہوا تھا عز میرے پاس آ گئی اس کا جواب کیا دیں گے میں نے کہا واضح جواب ہے اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ میری امت میں اب مشرق کوئی نہیں ہوگا شرک نہیں ہوگا کیا معنی؟ یعنی جو محمد کا امتی ہے وہ مشرق ہو نہیں سکتا جو مشرق ہے وہ محمدی نہیں ہو سکتا ہے بات سانس تھری تمہیں جواب کیوں نہیں آتا ہے جواب تو سیدھا سادہ ہے جو محمد رسول اللہ کا امتی ہے محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہے کائنات کے رب کی قسم میں مشرق نہیں ہو سکتا جو مشرق ہے وہ محمد کا امتی <سؤال> نہیں ہو سکتا یہ صاف بات ہے اے میرے حبیب محمد علیہ السلام وسلام ان کو بتا دو الاک الحم الامن جو توحید پر مرتے ہیں ان کے لیے امن میں امن ہے کہاں قبر میں بھی امن ہے حشر میں بھی امن ہے نظام پر بھی امن ہوگا ان کے لیے اور کل پر بھی امن میں ہوں گے اے میرے حبیب تیرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ محتدول یہ ہدایت یافتہ ہیں آگے ستارہ انبیاء کا ذکر کیا فرمایا یہ توحیر والے تھے اے میرے حبیب محمد علیہ اسرات ولو ولاشرات اور اگر یہ نبی بھی شرک کرتے لاہب تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے شرک کرنے والا پیغمبر بھی ہو اس کا بھی عمل برباد ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات اللہ نے ذکر فرما دی فرما وما قدر اللہ حق قدری. اے میرے پیغمبر ان لوگوں نے اپنے رب کا قدر نہیں کیا ہے جیسے قدر کرنے کا حق ہے یہ اللہ کس بات میں قدر نہیں کیا ہے فرمایا بتاتے ہیں از قالو. یہ بات کہہ کر رب کا قدر نہیں کیا ہے قدر ناشناس لوگ ہیں ازک آلو کیا کہا انہوں نے ما انزل اللہ اللہ بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا ہے کچھ بھی نہیں اتارا اللہ نے بشر پر وہ نوریوں گا کہ بےقوف لوگ احمق ہیں اللہ نے کائنات کو شرف بخشا کہ بشر ان میں سے پیغمبر بھیجے ان کو مقاموچا عطا کر دیا اور جس قوم میں سے کوئی اچھا آلہ بیٹا پڑھ لکھ کر مقام کو پہنچ جاتا ہے وہ برادری فخر سے سروچا کرتی ہے ہماری برادری کا یہ بیٹا ہے اور کائنات والو کائنات انسانیہ میں اپنے پیغمبر بھیجے ولی بھیجے پیغمبروں کے سرتاج محمد بھیجے ارے اسراتو اسلام چاہیے تو یہ سا فخر سے سروچا کرتے اور لوگ سن لو ہم انسان ہیں ہمارا رہنما کامل و مکمل بشر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ یہ اعزاز نوریوں کو بھی نہیں ملا ناریوں کو بھی نہیں ملا یہ خاکیوں بشروں کو ملا ہے یہ اعزاز یہ مقام جس کو ملتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اس کو ہوتا ہے کیسے بیوقوف ہے کہتے ہیں اللہ نے بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا ہے اللہ پر مکے والوں نے بھی یہ بات کہہ دی تھی انہوں نے کہا ہے محمد علیہ صاحب صاحب تیری نبوت کو ہم نہیں مانتے تُو قرآن پیش کر رہا ہے سب کچھ پیش کرتا ہم نہیں مانتے تیرا گھر سونے کا ہو جانا چاہیے پہاڑی زمین زرخیز ہونی چاہیے میں جاری ہو جانے چاہیے ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اے محمد علیہ سے کتاب لے کے آؤ آگے فرشتے ہوں اللہ ہو تیری گواہی دیں یہ میرا پیغمبر ہے محمد علیہ السلات اسلام پھر بھی ہم نہیں مانیں گے اللہ ہم کس طرح مانیں گے یہ میرا پیغمبر جب تک ہم کتاب کو پڑھ نہ لیں ہم نہیں مانیں گے کتاب نف ہم پڑھ لیں اس کو نہیں مانیں گے اللہ نے فرمایا میرے حبیب محمد علی علیہ السلام خاموش نہ رہیے جواب دیجیے قل سبحان ربی ابی کہہ دو میرے پیغمبر میرا رب تو پاک ہے بڑا طاقت والا ہے یہ سارے کام کر سکتا ہے مجھے آسمانوں پر لے جا سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے چشمے جاری کر سکتا ہے زمین زرخیز بنا سکتا ہے میرا گھر سونے کا ہو سکتا ہے کل سبانا وقدیپ کہہ دو میرے پیغمبر پاک ہے میرا رب رب پاک ہے وہ قوتوں والا ہے یہ کام کر سکتا ہے میں کیا ہوں ہر کن تو اللہ بشر میں تو صرف بشر رسول ہوں انسان رسول ہوں میں تو بشر ہوں میری طاقت میں میری قدرت میں یہ بات نہیں ہے اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ چاہے تو میں چاہوں تو نہیں اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے ہر کن تو اللہ بشب اللہ اکبر پھر آگے چلیے اللہ رب عزت فرماتے ہیں میرے حبیب محمد علیہ وسلا وسلام لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے فرشتوں کو اللہ کی اولاد بناتے ہیں فرمایا اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے غلط اللہ صاحبہ اس کی بیوی کوئی نہیں ہے اولاد کہاں سے آ گئی فرمایا میں بڑی بڑی اہم ذات ہوں کیسی ذات آگے چل کے فرمایا میں ایسی ہوں ابسوق وہ ابسوق وہ لطیف القبیر مجھے کوئی دیکھنا چاہے کائنات کی کوئی ہنسکی مجھ کو دیکھ نہیں سکتی ہے اور میں سب کچھ کو دیکھتا ہوں کائنات پر میری نگاہ ہے میں لطیف الخبیر ہوں ایک کائنات والو سن لو مجھے نہیں دیکھ سکتے گم قیامت کے دن مجھے دیکھیں گے زیادت کا شرف حاصل کریں گے کون ایمان والے جنہوں نے دنیا میں میرے سامنے سر جھکا دیا دنیا نے عبادت کر کے اپنے معبود سے رابطہ کر قائم کر لیا قیامت کے دن وہ رب کے رب کی زیارت سے متشرف ہوگا جس نے دنیا میں رب سے تعلق ہی قائم نہیں کیا رب کی زیارت اس کے نصیب میں نہیں ہو سکتی ہے اے میرے حبیب محمد علیہ السلاۃ وسلام آگے ذرا اور بات کھول دی فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دو اللہ جس کو چاہتا ہے بھلائی سے نوازنا فرمائی ہوں جس کو چاہتا ہے کہ ہدایت دے دے, دے شرح صبر اسلام اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے خراب کر دیتا ہے یہی اس کا بہت بڑا اعزاز ہے میرے آقا مرشد کائنات کے سردار امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن اللہ خی ون اسی آیت کے تحت اب حدیث نور فرمانے میور خی خیرن اللہ جس شخص کو بلائی کے خزانوں سے نوازنا چاہتا ہے جو ہو فی الدین اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے ابو حریرا کو سب سے بڑی سمجھ آتا ہوگی بہت بڑی حدیثیں ہیں اور حضرت کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ حدیثیں صدیقہ کو مل گئی. بہت علم. امام لکھتا ہے جا میں ترمینے، ترمینے جہاں میں میں کی باتیں ختم ہو جاتی ہوتا وہی کے جاتا رضی اللہ, تعالی عنہ. اللہ مسائل کتنی <تصفح> والی ہیں اور اس کے بعد فرمایا میرے حدیب محمد علیہ السلام. ایک بات بڑی اہم ہے وَأَنَّ بات ختم کرنا چاہتا ہوں راہ سیدھی حدیث کو سامنے رکھیے اس کی تشریح سمجھ لیجئے کائنات کے سرطاج امام ادا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس طرح ایک سیدھی لکیر سیدھا خط کھینچا زمین پر اور دو خط ادھر دو خط ادھر پانچ خط ہو گئے ایک سیدھا دو ادھر دو چار خط چار خط کھینچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں کے لوگ پتا کیا کہتے ہیں ہمارے ملا لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھا نا ایک تو وہ اسلام کی راہ ہے نا باقی چار امام ہیں یہ چار ان کا بھی تعلق اسی لائن سے ہے چار خط کھینچے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بات یہاں یہ نہیں ہے چار امام محمد رسول اللہ علی بتا رہے ہیں جب کائنات والا عرش والا کہتا ہے میں نے آت امامت کا خاتمہ کر دیا میں نے امبیا کو ختم کر دیا اس پر نبوت ختم ہو گئی میں نے امامت کو ختم کر دیا سب سے بڑا امامت کا نقطۂ کمال محمد رسول اللہ کو حاصل ہوا نقطۂ عروج نبوت کا محمد رسول اللہ کو حاصل ہوا ختم نبوت کا تاج میں نے محمد اکرم کے سر پر سجا دیا اللہ رب العزت کہتا ہے اب امام کہاں آئے اماموں کی بات چھوڑیے امام الہدا کی بات کیجیے اللہ کہتا ہےبیب یہ لکیر کھینچ لو دو ادھر دو ادھر درمیانی لکیر پہ ہاتھ رکھوگلی اور فرما دو فرماد اس کے پیچھے پیچھے چل جاؤ بلا فطفر کا بھی کمان سبھی لی ان لائنوں پر نہ چلنا یہ تمہیں مرکز سے دور ہٹا دیں گی فطفرہ کا بھی کمان سبھی لی سیدھی راہ سے دور ہٹ جاؤ گے اللہ حکبت اس کی مثال یوں ہے ایک دریا ہو اس میں سے چار نہریں نکلیں یہ ملا لوگ مثال پیش کرتے دریا میں سے چار نہریں نکلتی ہوں دریا کا پانی ٹھیک ہے پیتے ہو تو نہروں کا بھی پانی پینا چاہیے ایک دریا میں سے چار امام آ گئے اسی دریا کے ساتھ تعلق ہے لیکن یاد رکھیے محمد اکرم علیہ السلاط والسلام نے آداب ذکر فرمائے طہارت کے پاکیزگی کے پانی کے آداب بیان فرمائے ہیں حضور علیہ السلاط والسلام فرماتے ہیں پانی پاک ہے پاک کرنے والا ہے مَا لَم او محمد فرماتے نہ بدلے اس کی ہوا اس کا رنگ جب تک کہ نہ بدلے اس کا ذائقہ ذائقہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے ہوا نہ بدلے خوشبو نہ بدلے تب تک پاک ہے ان تینوں شفتوں میں سے کوئی صفت بدل جائے تو نہ پاک ہے پانی کیا معنی؟ دریا ٹھیک ہے محمدی دریا ہے مرکزی دریا ہے نہریں آگے چل نکلی ہے کمال کو حمب الگ امام ابو عنیفا یہ نہریں سب ہے لیکن یاد رکھیے ان نہروں کا پانی اس وقت تک مقدس اور پاک ہے جب تک اس کا رنگ نہ بدلے رنگ وہی محمدی ہو اور ذائقہ بھی وہی محمدی ہو اور اس کی خوشبو بھی وہی محمدی ہو جب تک وہ خوشبو ذائقہ اور رنگ چل رہا ہے اس وقت تک پاک ہے جب اس کی خوشبو بدل گئی اس میں اور رنگ شامل ہو گیا اس کی اس کا ذائقہ بدل گیا اس میں اور ذائقہ آ گیا اور جب تک جب اس کا رنگ بدل گیا محمد رسول اللہ والا نہ رہا تو خدا کی قسم ناپاک پاک ہے یاد رکھیے امام جتنے بنا لو جو چاہو کر لو جب تک ان اماموں کی زبان پر نکلی ہوئی بات محمد و رسول اللہ کی بات سے مطابقت رکھتی ہے اس وقت تک وہ بات دین کی ہے جب وہ بات دین محمد اکرم کی بات کے خلاف ہو جائے وہ بات دین کی رہ سکتی نہیں فرمایا انفرواقو ساری بات اور کہہ دی بڑی اہم ہے معنی یہ ہے کہ تم نے رکنا تو نہیں ہے فرقہ بازی سے اب آؤ فرقہ بازی کی بات کر دیتے ہیں فرمایا ان الدین فرق وکالو شیا اے میرے حبیب محمد جن لوگوں نے دین میں فرقے فرقے کر دیے ہیں دین کو تفریقات بازی میں انہوں نے کر دیا اے محمد علیہ السواط وسلام فرقوں میں انہوں نے تبدیل کر دیا دین کو وکالو شیعہ وہ کون ہیں وہ شیعہ کئی ٹکڑے ہیں کئی گروہ ہیں ملت نہیں کہا جماعت نہیں کہا شیعہ کا لفظ قرآن میں جہاں آیا اس کی نسبت کسی نبی کی طرف ہوئی تو پھر یہ مقدس لفظ ہے نبی سے ہٹ کر نسبت ہے تو پھر وہاں وہ مقدس نسبت ختم ہو گئی اب یہ پھر قواعت میں آ گئی ان کو اللہ نے پھر جہنمی قرار دے دیا ہے فرمانا شیم مدکر ہم نے تمہارے گروہوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہلاک کر دیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا وہ نوین شیعل ابراہیم نوح کے شیوں میں سے ابراہیم ہے یہاں شیعہ کے لفظ کی نسبت جناب نوح کی طرف ہے یہ مقدس لفظ ہے اب اس میں کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے اللہ کہتا ہے نوح کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے ابراہیم یہ پانچ لفظ ہے جہاں اور لفظ ہیں نسبت کر کو دین دیا میں باتیں اور ڈال دی یہ کون ہے؟ گروہ در گروہ یہ جماعت در جماعت آ رہی ہے. یہ کون ہے؟ اے میرے حبیب محمد ان کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے اے میرے پیغمبر کہہ دو میں کس پار پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں قل ان صلاتی و نسو کی وہ مہیا وہ مماتی لب کہہ میرے حبیب علیہ السلات میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت کس کے لیے ہے للہ ایک اللہ کے لیے یہی پارٹی ہے محمد کی یہی ملت ہے محمد کی والی ہاں علیہ السلاط والسلام کی یہی جماعت ہے اس جماعت سے وابستہ رہنے والے قیامت کے دن محمد سے وابستہ ہوں گے علیہ السلات السلام قیامت دن محمد رسول اللہ کے اڑوس پڑوس میں جگہ جنت میں مل جائے گی یاد رکھیے اس عقیدے پر قائم رہنا بڑی بات ہے کی للہ رب لا لا اس کا کوئی سبحان اللہ شان ہے اللہ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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحرى سنقرئك فلا تنسى إَّا مَا شَ الله إنِهُ يَعلممُ الجَهَا وَمَا يَخفَ وََنْ يَسِعكَ ل يُسْرافَذَكِ إِ فَعَتِ الذِكراء سََّكَّر مَ يَخشَ وَييتَجبُهَا الأشْقاء الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَذَكَرَ حَمَنَ تَزَكَّى وَاتَّقَى رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله من حمده اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر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 بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عباد ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انت لكم دينكم وليدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Akbar <coughs> Allahumma <Akbar>. Subuh <coughs> Allahu <Akbar. coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نربد وإياك نستعين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 عظيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله اكبر سمي الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في توليت وتول لنا في من توليت و ما ادنا في ما اعطي و قنا شر ما قضيت و قنا شر ما تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من علي وانا يعز من عادىك تباركت ربنا وتعالى تباركت ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أيد جيوش الموحدين المجاهدين اللهم أيد جيوش الموحدين المجاهدين حيث كانوا ومن كانوا أجمعين اللهم اخذر اليهود والهنود والنصارى وجميع الكافرين اللهم اخذر الهنود والنصارى اللهم نصر اليهود والهنود والنصارى اللهم نصر اليهود والهنود والنصارى وجميع الكافرين اللهم نصر اليهود والهنود والنصارى وجميع الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد وجعلنا منهم اللهم نخذل من فزل دين محمد ولا تجعلنا منهم اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين آمين اللهم عليك بعدا للسان والمسلمين اللهم عليك بعدا عدائنا الإسلام الاسلام والمسلمين آمين اللهم عليك بعدا عدائنا وعداء الاسلام والمسلمين آمين اللهم عليك بعدا عدائنا وعداء شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وَزَلْزِلَ قُدَامَهُمْ وَأَنْزِلَ بِهِمْ بَأْسَ الذي لَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي عَن آذِي الدِّينِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي عَن آذِي الدِّينِ يا ارحم الراحمين ارحمنا ولا تنظر إلى سوء يا اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت اللهم احفظنا من كل بلايا الدنيا والاخره اللهم احفظنا من كل بلايا الدنيا والاخره اللهم احفظنا كما تحفظ عبادك الصالحين صلى الله على النبي الله اكبر یا بنی اعظم خزوزینج بدروہ فلیس محترم حضرات اس صورت مکرمہ کے آغاز میں اللہ تباہ کا وطالیہ نے اس بات کو وضاحت سے پیش فرمایا ہے قیامت کے دن نیکیوں کا وزن پر حق ہے تولا جائے گا کسی پر ظلم نہیں ہوگا زیادتی نہیں ہوگی پھر ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ سلاق وسلام کا تذکرہ فرمایا ان کو ابلیس نے کس طرح گمراہ کیا ہے کس طرح قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تم اس جنت سے کبھی نہیں نکلو گے اس درخت کو کھالو ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے تم ہمیشہ رہو گے نورانی مخلوق بن جاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے انہوں نے اس بات کا احتجاب کر لیا اللہ نے جنت سے نکالا زمین پر پھینک دیا معلوم ہوتا ہے ابتدا سے آدم کی خواہش ہے بنی آدم کی خواہش رہی ہے تو ہم ہمیشہ رہیں پھر ساتھ ساتھ یہ کہ نوری مخلوق کو اپنے سے زیادہ اشرف سمجھا انت کو نام او تکونا من الخالدین یہی چاہت ان کو زمین پر لے آئی اس میں بھی اللہ تباہ و کا کی طرف سے بہت سی حکمتیں تھیں زمین پر آئے انبیاء پیدا ہوئے اولیاء پیدا ہوئے صلحاء آئے شہداء آئے انسان کو بہت اونچا مقام نصیب ہوا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اللہ سے الفاظ سیکھے تلمات سیکھے یہ اللہ کی کمال مہربانی ہے شفقت ہے رحمت ہے کہ خود ہی وہ کلمات سکھائے جن سے اللہ خود راضی ہو جائے ابنا غلامہ تو قبول تو کر لی توبہ لیکن زمین پر پھینک دیا بابا جی کہاں ہیں اماں جی کہاں پھر رہی ہیں چلتے چلاتے ایک دفعہ ملاقات ہو گئی ان کی میدان عرفات جبل عرفات پر عرفات کو عرفات کی اسی لیے کہتے ہیں جان پہچان کا پہاڑ ارفا پہچان کو کہتے ہیں بابا جی اور جی حوا دونوں کی آپس میں یہاں آ جان پہچان ہوئی میں وہی آدم ہوں تو, تو وہی حوا ہے آج ملاقات ہو گئی اس جبل ارفا کو جبل رحمت کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں پر رحمت کا سایہ ہوا اور اللہ نے معاف کر دیا پھر اس بات کو اللہ نے ایسا زندہ رکھا قیامت تک کے لیے جو حجاج اکرام وہاں جاتے ہیں وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں بابا آدم کی سنت پوری کرتے ہیں اللہ ان سب کو معاف کرتا ہے وہاں کوئی عبادت نہیں سوائے دعا ہے عرفات کے اندر کوئی نماز نہیں ہے حلفی بھائی وہاں نمازیں پڑھتے ہیں حالانکہ مسجد نمرہ میں دو نمازی اکٹھی پڑھائی جاتی ہیں زہر اور عصر مسجد نمرہ عد ہے عرفات عرفات سے باہر ہے مسجد وہاں سے دو نمازی پارک کر میدان ارفا میں جانا ہے